طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے یعنی ان کے زبرات خوب خوب ان کو پہنا جائیں گے اور مومن کے لیے زیورات جہاں تک اس کے وضو کے نشان ہوں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی یعنی یہ سب انعام کس وجہ سے کہ انہوں نے کل طیبہ کو اختیار کیا اور صحیح رستے پہ چلے وہ ہدو الاسرت الحمید اور انہیں خدا ستود کا راستہ دکھایا گیا یعنی تعریف والے رب کا راستہ دکھایا گیا جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا سب کا حق ہے جس میں مقامی باشند اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں ان کے روش یقینہ سزا کی مستقین اگر اللہ کا گھر وہ بندوں پہ بند کریں اور اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعوہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو ابو صحیح بن خلات سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک قوم کی امامت کی یعنی ان کا امام بنا اس نے قبلہ کی طرف تھوکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا آئندہ وہ تمہیں امامت نہ کرائے یعنی امام کے کچھ مطلوبہ اخلاق ہوتے ہیں کچھ مینرز ہوتے ہیں کیونکہ سب لوگ اس کو دیکھ کر اسے فالو کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ کوئی ایسا کام کرے گا تو مقتدی بھی وہی کچھ کریں گے اور لوگوں کو حج کے لیے اس نے دے دو اب اللہ کے گھر کو پاک اور صاف رکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے وہاں نہ تھوکنا چاہیے نہ کوڑا پھینکنا چاہیے اور نہ ہی کسی اور قسم کی کوئی گندگی پھیلانی چاہیے فضول فالتو باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور لوگوں کو حج کے لیے اس دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئے تاکہ وہ فائدے دیکھے جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے روحانی فائدے اور جسمانی فائدے اور دینی اور اخلاقی اور اجتماعی بے شمار قسم کے فائدے بہت کچھ سیکھنے کو دین اور دنیا سیکھنے کو اور کمانے کو اور مختلف طرح سے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا جو موقع ہوتا وہاں وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا اتنی ورائٹی کے ساتھ صرف انسان اگر لوگوں کو دیکھتا ہی چلا جائے تو اس سے بھی اللہ کی بہت ساری قدرتیں سامنے آتی ہیں پھر ان کی زبانیں فرق ان کا کھانا پینا فرق ان کے رہن سہن کے طریقے فرق اور پھر وہ سارے ایک وقت میں آ کے ایک رب کے سامنے جک جاتے ہیں بے شمار فائدے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حج اس لیے فرض کیا گیا کہ اپنے گھروں سے نکل کر آؤ اور آ کے دیکھو کہ اللہ نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے اور پھر صرف کچھ تفریح نہیں اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے جس سے انسان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے اور حج یا عمرے پر جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو منافع اس سفر میں رکھے ہیں ان پر غور کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ پہچانا جائے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں یعنی مویشی جانوروں پر گونٹ گائے بھیڑ بکری وغیرہ کو ذبح کریں بکلو منہا خود بھی اس سے اور تنگ دس محتاج کو بھی دیں یہ ہے اعتدال یعنی کی حالت میں حجامت نہیں ہوتی اور باقی چیزوں میں مشغولیت کی وجہ سے پوری طرح انسان صاف نہیں رہ سکتا تو مناسب حج پورے کرنے کے بعد پھر انسان اپنی میل کو چل سب دور کرے اور اپنی نظریں پوری کرے جو اس موقع کے لیے کسی نے مانی ہو اور اس قدیم گھر کا طواف کریں یہ سب سے بہترین نیکی ہے وہاں جا کے کرنے کی یہ تھا تعمیر کا مقصد اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ماسما ان چیزوں کے جو ہم تمہیں بتا چکے پیچھے پڑی جا چکی پس بتوں کی گندگی سے بچو بتوں کی گندگی کیونکہ وہ نجاست سے بڑے ہوئے ایسی ان سے نفرت کرو جیسے گندگی سے انسان کرتا ہے کیونکہ وہ انسان کے عقیدے میں اخلاق میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو سب سے بڑا جھوٹ تو شرک اور اس کے علاوہ بھی ہر حال میں انسان غلط گواہی سے اور جھوٹ سے بچے کیونکہ مومن اور جھوٹ دو مختلف چیزیں مومن جھوٹا نہیں ہوتا نفا اللہ غیر مشرقین بے یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جائے گی ایسی جگہ لے جا کے پھیک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے یہ ہے اصل معاملہ اسے سمجھو اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوا سے ہے تو ایک وقت مقرر تک ان حدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے یعنی جن کو ذمہ کرنا اللہ کے لیے اس میں سواری کر سکتے ہو ان کا دودھ بھی پی سکتے ہو پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا یعنی قربانی کوئی نئی رسم نہیں ہے یا مال کے ضائع کرنے کا طریقہ نہیں ہے یا اس کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ابتدا سے ہی چلی آ رہی ہے حابیل اور قابل دو بھائیوں کا جو قربانی کا قصہ ہے وہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے ہیں ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے تو اسی کے بوتی فرما بنو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے آج زانا روش اختیار کرنے والوں کو مخبتین کو جو اللہ کے آگے رہتے ہیں جو بندوں کے مقابلے میں آجزی اختیار کرتے ہیں اللہ, اذا اللہ و جلت کیسے ہیں وہ مومن کہ ان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام اٹھتے یعنی اللہ کی بات ہے وہ نان سیریس ہو کے نہیں سنتے کم کے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر وہ سبر کرنے والے ہوتے ہیں والمقيم الصلاه انا مع صائم کرتے ہیں ومما رزقناهم ينفقون اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں والبدن جعلناها لكم من شعائر الله اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں شامل کیا ہے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو یعنی بکرا یا گائے لٹا کر ذبح کی جاتی ہے لیکن قربانی کو کھڑا کر کے, اس کے نہر کیا جاتا اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں یعنی جب وہ گر جائیں جان نکل جائے تو ان میں سے خود بھی کھا اور ان کو بھی کھلاؤ جو کیے بیٹھے اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں یعنی جو, مانگے, جو نہ مانگے سب کو دو ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو لہا دماحنا نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں, نہ خون مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے دل کی حالت پہنچتی کس جذبے اور کس خوشی کے ساتھ کس محبت کے ساتھ تم اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے جانور کو قربان کر رہے ہو اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو یعنی اللہ اکبر کہ ذبح کرو اور بشارت دے دیجیے نیک و کار لوگوں کو ان اللہ, اللہ یقینا اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں یعنی اللہ ان کا مددگار ہے اللہ ان سے مشکلات کو دور کرتا ہے اللہ ان سے شیطان کے شرک کو دور کرتا ہے اور اس کی چالوں کو توڑتا ہے اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا یعنی اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو خیانت کرنے والے ہوں اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم مکہ میں اجازت نہیں تھی مقابلے کی لیکن مدینہ میں آ کے جنگ کی اجازت دے دی گئی اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے اس کے علاوہ ان کی کوئی غلطی نہیں انہوں نے کوئی کسی پر ظلم نہیں کیا لیکن ان پر بے حد ظلم کیا گیا اس عقیدے کی وجہ سے اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور مابد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب اس کر ڈالی جائیں سب گرا دی جائیں لیکن اللہ تعالیٰ ایسے سرکشوں کا توڑ کسی نہ کسی طرح کرتے رہتے ہیں اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے اب اللہ کو تو ہماری مدد نہیں چاہیے تو مراد اس سے کیا ہے اللہ کے دین کی خدمت اللہ کے دین کا دفاع جو ہمارے حصے میں ہے اللہ تو اپنا دفاع ہر طرح کر سکتا ہے لیکن کچھ کام اس نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار اور اپنی غیرت کا اظہار کریں اور جو ایسا کریں گے چاہے ان پر طرح طرح کی باتیں بھی کیوں نہ کی جائے اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں ہونے دے گا ان کی مدد ضرور کرے گا ان اللہ قبی عزیز بے شک اللہ بڑا طاقتور زبردست ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر زمین میں اقتدار بخشے تو وہ نماز قائم کریں گے زکات دیں گے معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی اللہ کی مدد کرنے والوں کی صفات کیا ہیں سب سے پہلے نماز قائم کریں گے یعنی اللہ سے تعلق مضبوط پھر زکوٰۃ دیں گے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا نیکی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے تو جو یہ کام کریں وہ دراصل اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور سارے معاملات آخرکار اللہ کے ہاتھ اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں اسی کے اختیار اور اسی کے کنٹرول میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور آد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوت اور اہل مدین بھی جٹلا چکے یعنی قوم شعب اور علیہ السلام بھی جٹلائے گئے ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہنت دی پھر پکڑ لیا یعنی ایک ان کا جو وقت مقرر تھا مسلم السلام نے ساڑھے سال تبلیغ کی تو ان کی مدت اتنی لمبی تھی اسی طرح دا قوم میں بھی اور پھر بالآخر پکڑے گئے جب انہوں نے نہیں مانا اب دیکھ لو تو میری عقوبت کیسی تھی یعنی میری طرف سے جو ان کی پکڑ ہوئی وہ کس قسم کی تھی کہ وہ سفر بھاگ نہ سکے فتایم من قضیہ اهلکناها وهي ظالمه کتنی خطا کار بستی ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی یعنی ان کے گھر گرے پڑے کوئی بستہ نہیں وہاں کتنے ہی کنویں بےکار کتنے ہی کسر کنڈر بنے ہوئے بڑے بڑے محلاتے چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کام سننے والے ہوتے حقیقت یہ کہ اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں یہ لوگ عذاب کے لئے جلدی مچا رہے ہیں اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے یہاں ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و ہر کام کر سکتا ہے صرف یہ کہ اس نے اپنا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے ٹائم ٹیبل ہے اس کا ایک کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں میں نے پہلے ان کو مہیلا دی پھر پکڑا یعنی ان کا ٹائم ختم ہوا تو ان کی پکڑ ہوئی اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے آپ کہہ دیجئے لوگوں میں تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں یعنی میں تمہاری قسمتوں کو فیصلے کرنے والا نہیں بلکہ خبردار کرنے والا ہوں کہ تمہاری پکڑ نہ ہو جائے سنبھل کے رہو تو جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی یعنی اللہ سبحانہ تعالی ان کو اگر جو ان کے امال کا بدلہ دے گا لیکن ایسا نہیں کہ جیسے کسی کو بھیگ دی جاتی ہے نہیں بہت مزدس طریقے سے ان کو سب کچھ ملے گا اور جو ہماری آواز کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزہ کے ساتھی ہی اور آپ سے پہلے بھی ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا یعنی رکاوٹیں پیدا کی اور نبی کی تمنا کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ سیدھے رستے پر آ جائیں اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مشن آپ سے مکمل کرانا تھا وہ کروایا لوگوں کی اور شیطان کی مخالفت کے باوجود اور اللہ علیم اور حکیم ہے وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی و خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ انعد میں بہت دور نکل گئے انا کا شکار ہو گئے اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئے اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی بات بھی مانے اور فوراً اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے وہ کا فروفی میری انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسواکن عذاب ہوگا اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا یعنی کوئی مارے یا وہ خود مر جائے لیکن وہ اللہ کے راستے میں ہو تو ان کے لیے بھی یہ وعدہ ہے ان اللہ علیم حلیم وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے یعنی جنت میں اپنا گھر دیکھ کے وہ نہال ہو جائیں گے بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے انسانوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو دیکھتا ہے اور چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو دور کر دیتا ہے ان کو معاف کر دیتا ہے یہ تو ہے یہ بات اللہ اور جو کوئی بدلا لے ویسا ہی جیسے اس کے ساتھ کیا گیا ہے اور پھر اس پر جاتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا مظلوم خواہ کوئی بھی ہو اللہ کی لازمی مدد کا مستحق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں یعنی ان مزلو کا ذکر ہے جو ظلم کے مقابلے میں کوئی جوابی کاروائی نہیں کر سکے تو فرمایا کہ اب اللہ سبحانہ و ان کی مدد ضرور کرے گا یعنی پہلے مکہ میں لوگوں کے لیے زندگی مشکل تھی لیکن آئندہ کے لیے آسانیاں ہو گئی اور اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والے کو ہی ہوگا جس نے شروع کیا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے یہ اس لیے کہ سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے یعنی اس کا اختیار دیکھو اس کی قدرت دیکھو اور اللہ ہی ہے جو سمیع و بصیر ہے بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں اور اللہ اور بزرگ ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ اسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اصل مالک وہ ہے اچھا جب انسان ہر چیز کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے نا تو پھر اس کی دل کی حالت اور اس کی کیفیت بالکل فرق ہوتی کوئی چیز ملتی ہے تو اس پر بڑا شکر گزار ہوتا ہے کہ میں اس کا حق نہیں رکھتا تھا یہ اللہ نے اپنے رحمت سے مجھے نوازی اور اگر کوئی چیز واپس چلی جاتی ہے تو وہ اس پر بھی شکر گزار ہوتا ہے وہ بالکل ناراض نہیں ہوتا صبر کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ نے دی جب تک اس نے مجھے دینی تھی دی اور جب چاہا مجھ سے لے لیا اور اس کا اصل مالک ہی اللہ میں تو تھی نہیں مالک تو اس رویے سے انسان بڑا ہی مطمئن رہتا ہے کیونکہ ایک موقع پر جب ایک صحابی کے بچے کو بخار ہو گیا کچھ بیمار ہو گیا تو انہیں سفر پہ جانا تو وہ چلے گئے پیچھے سے بچے کی وفات ہو گئی جب واپس آئے تو ان کے انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا واقعہ کو دوبارہ بتاتے اتنا خوبصورت واقعہ اڑ کے بول رہی ہوں آپ دیکھیے کہ اس رویے سے کس طرح انسان کا پورا طرح سے زندگی بدل جاتا ہے اور انسان ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے اور پرسکون ہوتا ہے بڑے بڑے طوفان اس پر سے گزر جاتے ہیں اور وہ بالکل امن میں ہوتا ہے ہی کیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلام کا واقعہ آتا ہے کہ کس طرح ان کا بچہ بیمار تھا اور ان کے شوہر کو سفر پہ جانا تھا تو وہ چلے گئے جب واپس آئے تو بچہ فوت ہو چکا تھا باپ نے پوچھا بیوی بی سے بچے کا کیا حال ہے کا پہلے سے بہت بہتر ہے حالانکہ بچہ فوت ہو چکا تھا انہوں نے بتایا ہی نہیں کہا اچھا آپ آرام کریں کھانا کھائیں ان کا سارا خیال رکھا اور اس کے بعد ایک سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی آپ کے پاس اپنی امانت رکھے اور پھر کسی وہ لینے آ جائے تو آپ برا منائیں گے ان کا نہیں وہ جس کی چیز ہے وہ واپس لے جائے مجھے تو اس سے خوشی ہوگی کہا دیکھو اسی طرح تمہارا بچہ اللہ کی امانت تھا تمہارے پاس اس نے جب تک چاہا تمہارے پاس رکھا جب چاہا واپس لے لیا اس میں ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں تو اس پر وہ خوش ہو گئے تو آپ دیکھیے کہ رنج و غم تو زندگی میں آتے لیکن یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم ان کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں ان کو کس طرح مینج کرتے ہیں اگر ہماری سوچ یہ ہو کہ جو کچھ بھی ہے چاہے اولاد ہے چاہے مال ہے کوئی بھی نعمت ہے حتیٰ کہ اپنی جان کے اندر بھی اس ان پہ ہمارا حق کوئی بھی نہیں ہے ہم نے کہیں سے کمائی نہیں ہے یہ وقتی طور پہ جو اسباب کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہماری محنت تھی اور اس لیے ہمارا حق تھا حق کوئی نہیں ہے اللہ دیتا ہے کئی لوگ محنت کرتے ہیں ان کو تو نہیں ملتا اگر ہمیں کوئی چیز مل گئی تو اللہ کا شکر ہے اب اگر کسی دن اللہ وہ چیز لینا چاہتا ہے تو بھی اس پر بندہ مومن اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو اللہ تیری تھی اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں انا اللہ اور انا راج بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف واپس جانے والے چیزیں چلی گئی بچے چلے گئے کوئی چلا گیا ہم نے بھی تو جانا ہے اور اس طرح وہ انسان اپنی زندگی کو ہلاک نہیں کرتا کیونکہ بندے کے پاس ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے وہ اللہ کی عبادت کرے ذکر کرے بندوں کی خدمت کرے اچھے اچھے کام کرے اور اپنے آپ کو اسٹیبل رکھے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ اس نے ایسی رحمت کی کہ ان کو ہدایت جیسی نعمت پھر فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے اسی نے کشتی کو قائدے کا پا بند بنایا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پہ گر نہیں سکتا پورا آسمان بالا جو ہے اس میں جو جو ستارے سیارے سب کو کنٹرول کرنے والا تھامنے والا اللہ ہے ورنہ ہر چیز نیچے آئی پڑی ہوتی واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی وہی تم کو موت دیتا ہے وہی پھر تم کو زندہ کرے گا سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے یعنی سب کچھ دیکھتے ہوئے پھر انکار کر جاتا ہے ہر امت کے لئے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کے وہ پیروی کرتی ہے پسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں یعنی جس طرح پہلے امتوں کے۔ لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے ذریعے طریقے عبادت بھیجے اسی طرح آپ کے پاس بھی بھیجے تو مخالفین کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے دین ایک ہی تھا شریعتیں مختلف رہی ہیں تم اپنے رب کی طرف دعوت دو یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو سب پتا ہے خوب معلوم ہے اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان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 ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے نے لگتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے خلاف جاتی ہیں ان سے کہیے میں بتاؤں بتاؤں میں اس سے بدتر کیا چیز ہے یعنی کلام الہی کو سن کے جو تم غصے میں آتے ہو جو جلند ہوتی ہے اس سے زیادہ بری چیز کیا ہے جس سے تمہیں صاحب کا پیش آنے والا آگ بدترین چیز اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھھی بھی پیدا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے بلکہ اگر مکھیوں سے کوئی چیز چھین لے جائے مثلا ان کے کھانے پہ بیٹھ کے کچھ لے جائے اسے چھڑا بھی نہیں سکتے اس سے پہلے کہ مکھی کو پکڑ کے واپس لے وہ اسے ایسی جگہ لے جاتی کہ جہاں سے واپس لینا ہی مشکل ہے مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے واقع یہ ہے کہ اللہ ہی قوت اور عزت والا ہے اللہ یستفی من و من الناس حقیقت یہ ہے کہ اللہ ملائکہ میں سے بھی پیغام رسام منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی یعنی جو اللہ کا پیغام بندوں تک لاتے ہیں وہ سمیع اور بصیر ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے جو کچھ ان سے چھپا ہوا اسے بھی وہ واقف ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں یعنی پورا اختیار اللہ کا ہے الَّذِينَ رَبَّكُمْ اے جو ایمان لائے ہو رکو کرو جھک جاؤ آرزی اختیار کروس سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ زمین پر سر رکھ دو و ابدور اور باقی حالات میں بھی اپنے رب کی عبادت کرتے رہو وہ فعال اور اچھے اچھے کام کرو نیک کام کرو الح کم تفل تاکہ تم فلاں پا جاؤ تمہارا ہی فائدہ اس میں تمہارے لیے خیر اور بلائی ہے اور کیا کرو جاہد جہاد ہی اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا كہ جہاد کرنے کا حق ہے اس سے مراد میں جنگ نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین کے لئے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس دین کی طرح بلانے میں جد و جہد اور جہاد کہتے ہیں اپ اسٹرگل كو میکسمم یعنی ایفرٹ لگاؤ یعنی کہ اپنی کنوینئنس کے ساتھ جب موقع ملے تو تھوڑا بہت کوئی عبادت خود کر لو یا دوسروں کو اس طرح بلا لو نہیں اللہ نے یہ ساری طاقتیں تم کو دی ہیں کیا اسی کے لیے استعمال نہ کرو گے لہٰذا حق ادا کرو حق جہادی کم اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چنا ہے اس سے بڑی کوئی سعادت ہے یعنی ابتدائی مخاطب کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور پھر ان کے پیروکار قیامت آمد تک جو ان کے فالوئر ہیں جو ان کی طرح یہ کام کریں اللہ نے تمہیں اپنے اس کام کے لیے چن لیا ہے اور امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالی فرماتے خن تم خیرہ امت تم بہترین امت ہو اخرجت لناس لن تم لوگوں کے لیے نکالے گئے تمہارے ذمے ہے ساری انسانیت کی بھلائی کا کام کہ ان کو اللہ سے جوڑو اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت اور اللہ کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے اور آخرت کی کامیابی کے جو راز ہیں سکسس کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب ان کو بتاؤ ان تک لے جاؤ انہیں پہنچاؤ وہ فِي الدِّينِ من حرج اور اس نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی یعنی تمہیں کسی ایسی مشقت میں نہیں ڈالا کسی ایسی جکڑ بندی میں نہیں مبتلا کیا کہ جس میں تم پریشان رہو بلکہ اللہ نے تمہارے لیے بہت سے بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہٹا دیے تمہیں آزادی بخشی اور تمہیں سب کی غلامی سے نجات دے کر اللہ کا بندہ بننے کو کہا یہ دین تمہارے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے قابل عمل ہے کیا ہے یہ ملت ابھی تمہارے باپ کا طریقہ کون سے باپ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام یعنی یہ بھی کہا جا سکتا تھا ملت, نو ملت اور میسا لیکن ملت ابراہیم اس کی ایک وجہ یہ کہ عرب جن کی طرف قرآن بھیجا گیا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے اور اس پر انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر سارے ادیان کے لوگ متفق ہیں اور ان سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا کہ ان کا کیا طریقہ تھا وہ توحید پر تھے ہو سما کو مل مسلم اس نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان ہی رکھا یعنی اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو پیغمبر آئے دنیا میں یعنی آدم علیہ السلام ان کا دین بھی اسلام تھا وہ بھی مسلم تھے اور پھر ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم اور پھر نبی صلی اللہ علیہ السلام بھی اور جتنے بھی انبیاء بیا سبھی نے اپنے آپ کو مسلمان کا اور ان سب نے اسلام ہی کی طرف دعوت دی کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں تھے یہ بعد میں لوگوں نے اپنے الگ الگ نام رکھ لیے من قبل فی حاظہ پہلی ملتوں میں بھی سب مسلمان ہی تھے اور اس ملت میں بھی اللہ نے جو دین پسند کیا جو نام پسند کیا وہ مسلم ہے رسول شہید تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں کہ تم نے حق ادا کر دیا اسلام لانے کا وہ تو خون شہدا اور تم سب لوگوں پر گواہی دو یعنی اہل ایمان باقی تمام لوگوں کو حق کی طرف بلائیں عقیم اسلات اس <الزكاة> ذکا نماز قائم کرو زکات ادا کرو وا تسیم اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان عبادات بھی کرتا ہے تو اس میں روح نہیں ہوتی وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی بس صرف وہ ایک فارم ہوتی ہے اسپرٹ نہیں اس میں ایک شکل سی رہ جاتی اور بس ایک روٹین میں مارے بندھے اسے کیے چلے جاتے ہیں لوگ کہا وا تسیم اللہ کو مضبوط پکڑو اللہ کو یاد کرو اور ہر معاملے میں اسی سے مدد مانگو مولا کم وہ تمہارا مولا ہے امن مولا کتنا اچھا مولا کتنا اچھا مددگار اور بہترین مددگار لہٰذا ہم سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنے ہر کام میں اور ہر عبادت میں وہی ہمارا مطلوب اور مقصود ہو وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین پارے کا اختتام ہوتا ہے اب اس موقع پر آپ میں سے جو اپنی رائے دینا چاہے کوئی جو آپ نے سیکھا یا کوئی بات آپ کو اچھی لگی اور آپ سب سے شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم تو رہے میں مجھے آئے نمبر ون میں یہ بات بہت تک ٹچ کی کہ جیسے یہاں فرمایا گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا غفلت میں ہیں تو اس سے مجھے میں نے اپنے یہ نکالا ہے کہ ان انشاءاللہ میں خود اس علم کو حاصل کروں گی اور لوگوں کو جو نا ان کی مطلب گمراہیوں سے نکالوں گی سے سے جی ان کو بھی غفلت ان کو بھی سے جگانا ہاں ان کو جگانا, جگانا ہے, اور ہے اور یہ ہے اور ہے کتاب کا مقصد مطلب اس کتاب کا مقصد ہم انسان ہے اور لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور اس کے احکامات پر ہم عمل کریں السلام علیکم یہ ہمیں ہم نے پڑھی تھی لہو معاف سما عرض تو اس کے اندر پھر ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے زندگی میں کہ ہم یعنی کوئی چیز چھن جائے ہمیں یا ہمیں کسی چیز کی خواہش ہے وہ ہمیں نہ ملے تو ہم ان سب پہ صبر آسانی سے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے بہترین تحفہ دیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سب لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں میرے سمیت اس کو ایک ایک حرف کو بیٹھ کے آرام سے پڑھیں اور سمجھیں یا اداروں میں جائیں اور ابھی تو ہمارے لیے موقع ہے جانے کا کیونکہ ہمارے پتہ نہیں زندگی کتنی ہے تو دوڑ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوڑنے نیکی کر لے دوڑنے نیکی کر لے تو ہم دین کے لیے ہمیں دوڑنا چاہیے آ, سورہ انبیاء میں پہلی آیت میں قریب آگیا لوگوں کے حساب کا وقت حساب کا موت کا وقت اور وہ ہے غفلت میں منہ مو موڑے ہوئے ہیں مجھے یہ بہت اچھی لگی میں دنیا دنیا کے پیچھے موت کو اور آخرت کو اتنا بھول چکی ہوں کہ میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہوں دنیا کے لیے ساری جدوجہد ہے میری جب تک میں موت کو اور آخرت کو نہیں یاد کروں گی میں آخرت کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتی مجھے بہت کوشش کرنی پڑے گی کہ میں آخرت کو اور موت کو یاد کروں تاکہ میری ساری کوششیں آخرت کے لیے ہوں سرمبیاں میں تھے لقد انضل نے علی کم ذکر کم افلا تاقلون. تو یہ آئے اگر انسانوں کو شاید پتہ چل جائے کہ میرا ذکر ہے اس میں اس محبت سے قرآن کو پڑھنے تو شاید ہم قیامت کا بھی یقین کریں اور غفلت سے بھی دور ہو سکیں آج جو چیز مجھے بہت زیادہ ریئلائز ہوئی کہ ہم لوگ اپنی غلطیوں کو شاید اس طرح سے ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم انہیں ایکسیپٹ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لیں جیسے کہ آج ہم نے یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھا سوربیا میں کہ انہوں نے جب ایک اسٹیپ لے لیا تھا اور دین پھر جب انہیں ریئلائز ہوا تو انہوں نے غلطی ایکسیپٹ کی جب ہم غلطی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مزید ہمارے لیے راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں لیکن وہ جو ایک وقت کی جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے اپنی غلطی کو ایکسپٹ کریں Um, ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں میں یہ سوچ رہی تھی کیا ایسی خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا اور پھر ان کو اپنا دوست بھی کہا تو اسی صورت میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا ایسے شرک کے ماحول میں کہ جب کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا وہ تنہا تھے جب انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہ کریں گے اور اس ماحول سے نکالیں گے اور پھر اس ماحول میں جو جواب تھا ان لوگوں کا مشرقین کا کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو اسی پر پایا تو میرے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ ہم, بھی ہم آج بھی یہی کہتے ہیں ہمیں کوئی بات پتا چلتی ہے کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے تو یہ دیکھنے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہمیں دلیل مل جائے اور ہمارے پاس کوئی سامنے ثبوت آ جائے واضح تو پھر ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جس پہ ہمارے ماں باپ چل رہے تھے ایک اور بات کر سلیم کی جو حدیث آپ نے سنائی اس میں کہ انہوں نے کس طرح اپنے اولاد کے لئے صبر کیا تو اس میں, میں یہ سوچ رہی تھی کہ دو باتیں ہیں ایک تو حق ہے اور ایک فرض ہے ہم ہر وقت اپنے حقوق کے پیچھے دوڑے ہوتے ہیں اور فرائض کو بھولے ہوتے ہیں جبکہ وہ اپنے فرض ادا کریں صبر کر کے اور اس وقت وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ میرا حق تھا اور مجھے کیوں چھن گیا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اپنے فرائض کی طرف نظر رکھیں اور حقوق دوسرے جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں اقتارا بل ناسی حساب غفلت مورزون قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں یہ قربت تو تقاضا کرتی ہے کہ حساب کتاب کی تیاری میں جلدی کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کرنے والا بنا دیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق تعاف فرمائے و آخر داوانا انمد اللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ